بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حمی تنزیل القی من اللہ العزیز الحکیم حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے میں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 اگر سچے ہو تو اس سے پہلی کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ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 اور ان کی پرست سے انکار کر دیں گے وہ ادل علم اون بین کو هذا الدین کسلم اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتروا قل ان افتریت فلاتملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفضون فيه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 اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان الم کم تو دینا اصول ادری ما علوی کم انبی مایو إِلَّا علی امبی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 تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے الاجن جزو یا ملو یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے وَو الصَّينإِن سَانَ بِوالِدَيْهِ إحسَانَ حَمَلَهُ أُُّهُ قُرْهَو وَضَعتْهُ كُرْهَا, كرها وَحَملُ وَفِصَالُ سَلَثُونَ حتى شد ہوں بل ارب قَالَ رَبِّ اوزنی قَالَ رَبِّ اؤزنی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 اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند فرمائے اور میرے لئے میری اولاد کو نیک بنا دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما پرداروں میں ہوں اولئیک الذین نتقبل عنہم احسن ماں عملو ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ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 أن اخرج وقد, خلت القرون, من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما کرو الله کبلی مستین ویل کامین ان وعد الله حق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 خلف اللہ چاب الم اللہ چابو عل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 جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتی ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَا عَلْهُمْ سم اب فور افتو یج ن بھی آل بِهِ کنوست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 سمن کتبن ضلع بادموس سمگن کتبن ذلمی بادموس مفد کل بین إلى یحدی حکو یحدی حق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 داعي الله به يغفر لكم من ذنوبكم میو من, من عذاب یو اقام اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ اللہ تمہارے گنا بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا ومن لا يجب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 کھلی گمراہی میں اولمیہ روحی خل اولمیا نکال بل ان ہوں کلین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 تم تک اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے اللہ فرمائے گا کہ تم جب دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو سوسبی کم سبرؤل موسلی وجیل کھم یو می رو نو ادو نل بسوت بل